الحمد للہ رب السلاۃ والسلام عل سید وسلی اللہ بار تھے سیدّا مویرہ بنشور بار علی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور آپ نے موزے پہنے ہوئے تھے ف احوئی تو ان میں جھکا تاکہ میں آپ کے پاؤں سے موزے اتار دوں آپ نے فرمایا دہ ہما ف انی ادخلط انہیں رہنے دے میں نے وضو کی حالت میں یہ پہنے خا ماسا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں ہونے کی بجائے موزوں پر ہی مسا کیا اسی طرح سکدنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سنن نبی دابود میں ہے فرماتے ہیں لکان دین و برعی اگر دین اپنی عقل دوڑانے کا نام ہوتا لکان اسفل الفی اولا بالسفی اخلاح تو عقل کا قطارہ یہ ہے کہ موضے کے نیچے والا حصہ اوپر والے حصے کی نسبت مسے کا زیادہ حقدار ہے کہ موضع کے نیچے سے مسا کیا جائے لیکن واقع ذرا تو رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ موضوع کے اوپر والے حصے پر مسا کرتے تھے نچلے حصے پر صفاد ابن عصان رضی اللہ تعالیٰ کی روایت جامع کرمزی سنن نسائی اور ابن خزیمہ وغیرہ میں ہے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے جب ہم سفر میں ہوتے کہ اللہ خفافا نا سراستیام والا لیہ جب ہم سفر میں ہوں تو تین دن تین راتیں موزے نہ اتاریں جو جرابِ موزے پہنے رکھیں ان کے اوپر ہی وزو کے وقت مسا کرتے رہے علا من جناباتن ہاں اگر کسی پر غسلے جنابت فرض ہو گیا ہے تو پھر ظاہر ہے اس کو موزے جرابے اتار کر بہت ہونے پڑے گے ولا کے بن و نومن و بولن فضائے حاجت کوئی بندہ کرتا ہے پیشاب پخانہ کرتا ہے یا سوتا ہے سو کر اٹھتا ہے تو اس وجہ سے موزے اتارنے کی ضرورت نہیں اردو ٹوٹ گیا ہے اردو دوبارہ کریں اور موضوع کے اوپر ہی مسا کر لیں لیکن شرط کیا ہے کہ وضو کی حالت میں موضع یا جرابیں پہنی ہوئی ہیں علیم نے ابھی طالب رضی اللہ تعالیٰ کی روایت صحیح مسلم میں ہے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے تین دن تین راتیں اور مقیم کے لیے ایک دن اور ایک رات کا وقت مقرر کیا کہ وہ موضوع پر جرافوں پر مسا کریں صوبان رضی اللہ تعالیٰ کی روایت مسند احمد اور ابودہود میں ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا لشکر بھیجا کسی کاروائی کے لیے تو انہیں حکم دیا کہ وہ پگڑیوں پر بھی اور موضوعوں پر مسا کریں موضوع پر مسا کرنے کے لیے شرط ہے کہ موضے تو کی حالت میں روزوں کی حالت میں پہنیں لیکن پگڑی کے لیے یہ شرط آپ نے نہیں لگائی پگڑی اگر وضو کے بغیر بھی باندھی ہے تو وزو کرتے ہوئے اس کے اوپر جس طرح سر کا مسا کیا جاتا ہے ایسے ہی پگڑی کے اوپر مسا کیا جا سکتا ہے تو یہ مسئلہ کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ایک فرامین اور معمولات ہیں ان ساری باتوں کو سامنے رکھ کے خلاصہ کلام اور جو نتیجہ اور نچوڑ نکلتا ہے وہ یہ کہ اگر بندے نے جرابیں یا موزے پہنے ہوئے ہوں اور پہنے ہوں وضو کی حالت تو پھر دوبارہ اس نے اگر وضو کرنا ہے تو وہ ان کے اوپر ہی پسا کر سکتا ہے ان کو اتارنے کی ضرورت نہیں ہے مسافر کے لیے یہ رخصت تین دن تین راتوں کی ہے اور مقیم کے لیے ایک دن ایک رات کی یہ رخصت ہے اس رخصت کی ابتدا اس وقت ہوتی ہے جب وضو ٹوٹ جائے بندے نے وضو کیا اور وضو کی حالت میں ہی اس نے جرابیں یا موزے پہن لیے جب تک اس کا وضو برقرار ہے تو ٹھیک جب اس کا وضو ٹوٹ گیا جس وضو کے بعد اس نے موضع یا جرابیں پہنی تھیں اس کے بعد سے لے کے بسے کی مدت شروع ہو ایک دن ایک رات اور مسافر کے لیے تین دن تین رات اور پھر پگڑی پر مسا کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط نہیں لگائی ایسے ہی کوئی پٹی اگر مثال کے طور پر بند جاتی ہے چوٹ لگ گئی زخم لگ گیا ہڈی ٹوٹ گئی پٹی باندھی گئی اب وضو کرنا ہے مثلا بابو پر پٹی بندھی ہوئی ہے یا ہاتھ پر تو اس کے اوپر ہی پسان کھا گئی اور اس کے لیے بھی باغو ہونا ضروری نہیں کہ غرو کی حالت میں پٹی باندھی ہوگی تو پھر یہ اردو کی حالت والی شرط صرف موزوں جراتوں کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں اور پھر پٹی پر مسا کیا یا پگڑی پر مسا کیا یا موزوں جرابوں پر مسا کیا پگڑی کے اتر جانے سے موزے جرابیں اتار دینے سے اردو ٹوٹتا نہیں ہے اردو قائم رہتا ہے اردو قائم ہوا ہے دلیل کے ساتھ اس کے ٹوٹنے کے لیے بھی دلیل چاہیے اردو ایک عبادت ہے نا عبادت کے لیے دلیل درکار ہے عبادت درست ہونے کے لیے بھی اور عبادت کے باطل ہونے کے لیے بھی مسا موضوع پر کیا جراغوں پر کیا وضو ہو جائے گا اس کی دلیل موجود ہے ان کو جن موزوں جراغوں پر پگڑی پر مسا کیا اگر وہ اتر گئی تو وضو ٹوٹے گا اس کے لیے دلیل درکار ہے کوئی دلیل نہیں لہٰذا اگر کوئی آدمی جرافیں اس نے پہنی ہوئی ہیں اس پر مسا کیا اس نے اور کرنے کے بعد اس کو ضرورت پڑ جاتی ہے جراغ اتارنے کی وہ جراد اتار کے اور دوبارہ پہن لے غرو اس کا قائم ہے اور جراغ اگر اتار کے وہ لمحہ پڑھے تب بھی پڑھ سکتا ہے کہ غرو اس کا قائم رہے غرو کن چیزوں کی وجہ سے ٹوٹتا ہے یہ انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق دے پما توفیقی اللہ باللہ ارے تب دے